ایک آدمی نے چیز کو دیکھا نہیں ہوا اور وہ چیز خرید لیتا ہے تو بہ جائز ہے لیکن بھائی اس نے چیز دیکھی نہیں ہوئی ہے نقصان تو ہو سکتا ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے چیز دیکھی نہیں ہوئی ہے تو شریف کہتی ہے بھائی اس نے چیز دیکھی نہیں ہے تو اس کو اختیار دے دو کہ جب یہ چیز کو دیکھے گا تو بہ تو جائز مان لو کہ بہ ہو گئی ہے لیکن جب یہ چیز کو دیکھے گا اگر اس کو پسند آ جائے تو ٹھیک ہے رکھ لے اگر اس کو پسند نہ آئے تو چیز کو واپس کر دے تو ٹھیک ہے نا تو یہ صورت ہے یہ خریدنے والے, خریدنے والے کے لیے لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ بیچ رہے چیز کو جیسے ایک آدمی کو کوئی چیز وراثت میں مل گئی وراثت میں مل گئی اب وہ کہتا ہے میں چیز فلاں جو چیز ہے نا میں بیچتا ہوں میں فلاں چیز اپنی بیچ رہا ہوں تو وراثت کی وجہ سے اس کو وہ چیز مل گئی تھی یہ جی اس کا مالک بن چکا تھا وراثت کی وجہ سے یہ آگے بیچ دیتا ہے تو کیا اس کو بھی اختیار ملے گا بیچنے والے کو بیچنے والے کو اختیار نہیں ملتا خریدنے والے کو اختیار ملتا ہے بیچنے والے کو اختیار نہیں ملتا کیونکہ بیچنے والے کو چاہیے تھا کہ جب چیز آپ بیچ رہے ہو تو آپ پہلے چیز کو دیکھ لیتے کم از کم آپ کی ملکیت میں تھی آپ مالک تھے اس کے آپ دیکھ سکتے تھے چیز کو تو آپ دیکھ لیتے دیکھیے وہ منشترا و منشترا اور وہ شخص جس نے کسی چیز کو خریدا و منشترا معلوم کیا معلم یار ایسی چیز کو جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے منش طرح من موصولہ ہے اس طرح فیل ہے مالم یرا یہ اس طرح کے اندر فائل من کی طرف لوٹے گا فائل کیا ہے من کی طرف لوٹے گا یہ معلم یا راہ یہ کیا ہے یہ مفول ہے جس نے خریدا معلوم یو ایسی چیز کو جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے فل بے جائزن تو بے جائز ہے ولاح الخیارو اور اس آدمی کو اختیار ہوگا ٹھیک ہے نا اس کو اختیار ہوگا ازاراہ جب وہ اس چیز کو دیکھے گا دیکھے گا تو ٹھیک ہے رکھنا چاہتا پسند آ جائے رکھ لو نہیں پسند آئی تو واپس کر دے ٹھیک ہے جی ان شا اخاصا اگر چاہے تو رکھ لے وہ شاء ردہ اور اگر چاہے تو چیز کو لوٹا دے اچھا اب ایک آدمی یہ ایک مسئلہ یہاں پہ تو نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ ایک چیز خریدتے ہیں آپ ایک کپڑا خریدتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہوا آپ کہتے ہیں یہ کپڑا یہ فلاں کپڑا مجھے آپ بیچتے میں مثلاً شفون کا کپڑا مجھے بیچتے دیں آپ شفون کا ایک کپڑا فلاں رنگ میں دے دیں مجھے آپ نے کپڑا لے لیا آپ نے دیکھا نہیں ہوا اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے دیکھنے کے بعد بھی اختیار نہیں ہے آپ شک لگا لیتے ہیں مجھے دیکھنے کے بعد بھی اختیار نہیں ہے میں واپس نہیں کروں گا آپ کو تو جب آپ چیز کو دیکھیں گے تو کیا آپ کو پھر اختیار ملے گا یا اختیار نہیں ملے گا جب آپ چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو پھر بھی اختیار ملے گا اگرچہ آپ نے کہہ دی ہے کہ جی میں ہوں جیسی بھی چیز ہوگی میں راضی ہوں تو میں آپ کو چیز واپس نہیں کروں گا اگرچہ آپ کہہ بھی دیں لیکن جب آپ چیز کو دیکھیں گے تب آپ کو اختیار ملے گا تب آپ کو اختیار ملے گا اگر اس وقت آپ رکھ لیں تو کہ ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں لیکن اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ واپس کر چکے اگرچہ آپ نے پہلے دیکھنے سے پہلے یہ بات کہہ بھی دی تھی ٹھیک ہے کیونکہ کسی چیز کے اوپر راضی ہونا راضی ہونا اس کے اوساف کا معلوم نہ ہونے سے پہلے یعنی اس کے اوساف کا پتہ نہیں تھا پہلے راضی ہو گیا تو اس سے اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ جی کیونکہ اس نے پہلے کہہ دیا تھا تو اب اس کو اختیار بھی نہیں ملے گا بھائی اس کو اختیار ملے گا اس کو اختیار ملے گا تو دیکھیے ذرا اچھا جی با آگے ومم با جس نے بیچا ماں یاراہ ایسی چیز کو اس نے دیکھا نہیں ہے فلا خارا لہ تو اس کو اختیار نہیں ہوگا اب آ گیا و ایک ڈیر پڑا ہوا تھا ڈھیر پڑا ہوا ہے اس دھیر کو کوئی آدمی دیکھ لیتا ہے تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ دیکھنا کافی ہے گندم کا ڈھیر پڑا ہوا تھا پوری گندم کو دیکھا نہیں ہے اس نے بس یہ گندم کا ڈھیر کو دیکھ لیا یہ تو بھائی گندم کے ڈھیر کو بھی دیکھ لیا چاولوں کے ڈھیر کو دیکھ لیا کسی چیز کو ڈھیر کو دیکھ لیا تو اس کی کیا ہو جائے گی وہ جو رویت خیال اس کو حاصل نہیں ہوگا جو خیال اس کو حاصل نہیں ہوگا ایب نکل آئے وہ الادا چیز ہے اگر اس میں ایب نکل آئے گا نا تو وہ خیارے عیب ملے گا وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے خیارے ایپ خیارِ عیب جو ابھی انشاءاللہ ایک دو دنوں میں جو آئے گا تو وہ ایپ ہونے کی وجہ سے اختیار ملے گا وہ چیز ہے دیکھنے کی وجہ سے اختیار جو ہے نا وہ چیز نہیں ہوگی سمجھ رہے ہوں بات کو ایک ہوتا ہے ایپ کی وجہ سے اختیار ملنا ایک چیز آپ نے خرید لی تھی دیکھی ہوئی تھی لیکن اس میں ایپ تھا آپ کو معلوم نہیں تھا آپ نے آگے گھر میں دیکھا تو اس میں تو کیا ہوا تھا مثلا کپڑا لے کر آیا تو دیکھا کہ جی کپڑا تو پھٹا ہوا ہے ایک جگہ سے کٹا ہوا ہے تو آپ کو کیا اختیار ملے گا ہاں اختیار ملے گا یہ بات ہو رہی ہے دیکھنے کی وجہ سے کہ ایک چیز کو دیکھا نہیں ہے بعض دفعہ چیز بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن آدمی دیکھتا ہے تو آدمی کو پسند نہیں آتی ہے کلر پسند نہیں آتا یا ویسے ہوتا ہے کہ نہیں جی اچھا نہیں لگے گا اب ایب کوئی نہیں ہوتا لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے جو میں سمجھ رہا کچھ اور تھا دیکھنے کے بعد ہی کوئی چیز اور نکلی ہے اس کی وجہ سے مسئلہ کچھ اور ہوگا تو ایسے ہی اگر گندم کا ڈھیر پڑا ہوئے ہے کوئی ڈھیر پڑا ہوا اس کو آپ نے دیکھ لیا تو بس ٹھیک ہے اب آپ کو اختیار آپ کا ختم ہو گیا اگر ایپ نکل آئے گا وہ الادا بات ہے گندم اندر سے خراب تھی یا کوئی ایسا صورتحال تھی وہ الادا یا <سطور> ایک کپڑا لپتا ہوا پڑا ہوا تھا ہوا پڑا ہوا <سطور> <مطلعًا> کیا تھان پڑا ہوا تھا کا کپڑے کا تھان تھا آپ کپڑے کا تھان دکھا دیا بھائی کلر یہ ہے کپڑا اس قسم ہے آپ نے پورا تھان نہیں دیکھا آپ کو اختیار ختم ہو گیا اگر ایب نکل آئے گا وہ اختیار رہے گا اگر ایب نکلے گا تو یہ کپڑا اگر لپٹا ہوا پڑا ہوا تھا تب بھی آپ کو ایب ختم ہو جائے گا ایسے ہی اگر لانڈی خریدی لانڈی خریدی اور پہلے زمانے میں جس طرح بے ویرا ہوا کرتی تھی لونڈیوں کی غلاموں کی تو لونڈی کے چہرے کو دیکھ لیا تو جب چہرے کو دیکھ لیا اس تو اب بھی کیا ہوگا بس اختیار ختم ہو جائے گا اس کا اختیار ختم ہو جائے گا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں لونڈی نہیں خریدنا چاہتا واپس, کر واپس نہیں کر سکتا جب اس کو اختیار ختم ہو جائے گا صرف چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے ایسے ہی جو ہے جانور آگے اور پیچھے سے دیکھنے سے جانور کے چہرے کو اور پیچھے سے دیکھنے سے اس کا اختیار ختم ہو جائے گا پورے طور پہ جانور کو نہیں بھی دیکھا صرف اس طرح دیکھ لیا اس نے تو تب بھی اس کا اختیار ختم ہو جائے گا اب ان صورتحال کو دیکھ لیجئے کہتے ہیں ان نظارہ الا وجہ صبح اگر ایک آدمی نے دیکھا الا وج ڈھیری دھیر کے ظاہری کے حصے کو ڈھیر کے ظاہری حصے کو اس نے دیکھ لیا اولا ظاہر سعبے یا کپڑے کے ظاہر کو متوین اس حال میں کہ وہ کپڑا کیا تھا لپتا ہوا تھا کپڑا لپٹا ہوا تھا صرف لپٹے ہوئے کپڑے کو اس نے دیکھ لیا اولا وجہ جاریا یا لونڈی کے چہرے کو دیکھ لیا او الا وجہ دا بتی و کف یا جانور کے چہرے وقفہ لہا اور اس کے پیچھے کے حصے کو دیکھ لیا تو ان ساری صورتوں میں فلا خیارا لہو تو اس آدمی کو اختیار نہیں رہے گا یہ ساری چیزیں دیکھ لیں ہم یہ نہیں کہیں گے اس کو بھی رویت حاصل ہوگا کیونکہ یہ چیزیں دیکھنی تو اس کا اختیار ختم ہو گیا وَإن را دار فلا خیارہ لہو ان راسن سح دار فلاں خیال لہو اگر کسی آدمی نے گھر کے سہن کو دیکھ لیا گھر کا سہن جو ہے اس کو دیکھ لیا فلاں خیالہ لہو تو اس کا اختیار نہیں رہے گا میں نے بتایا تھا دار میں کیا ہوتا ہے دار میں سہن بھی ہوتا ہے دار میں کمرے بھی ہوتے ہیں بیت بھی ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تو دار کے اندر سہن بھی ہوتا ہے بیت بھی ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں دار میں ایک بڑی چیز ہوتی ہے اگر کسی آدمی نے صرف سہن کو دیکھ لیا اس کا اختیار ختم ہو جائے گا یہ پہلے زمانے کی بات تھی آج کل کے زمانے کی بات نہیں ہے یہ ان جگہوں کے اوپر بات ہوتی ہے جہاں پہ ہر طرح کے گھر ایک جیسے ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ آج کل تو آپ ہر کمرے کو دیکھتے ہیں جا جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تب تک آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں تو کمرے پہ جا کر دیکھنا اس ساری چیزوں کو اس کے بعد اختیار ہوگا یہ اس ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر ساری ایسے ہی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی سارے گھر ایک جیسے بنے ہوئے ہیں جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر آرمی کی یا مختلف ان کی ایک جیسے گھر ہوتے ہیں آپ نے ایک گھر کو جا کے دیکھ لیا اور آپ جا کے دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ گھر ٹھیک ہے اچھا ہے مجھے پسند فلان جگہ کے اوپر گھر وہ ہے تو وہ آپ لے لیتے ہیں لوکیشن کا بھی پتہ ہے ہر چیز کا پتہ ہے وہ ادا مسئلہ ہوگا یہ صورتحال یہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں سہن اگر گھر کا سہن دیکھ لے گا تو اب کمروں کو نہیں بھی دیکھا تب بھی کیا ہو جائے گا اس کا اختیار ختم ہوگا نہیں بھائی اختیار ختم نہیں ہوگا آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں جا کے آپ باتھ روموں کو دیکھتے ہیں آپ کمروں کو دیکھتے ہیں آپ ساری لوکیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ ان اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت یہ سارے ایجز ہوتے وہ ان رسح الدارے جب اس نے گھر کے وسط کو دیکھ لیا فلاں خیال اس کو اختیار نہیں ہوگا اگرچہ اس نے اس کے کمروں کو نہیں بھی دیکھا مشاہدہ نہیں بھی کیا ہوا اس نے تو تب بھی کیا ہو جائے گا اس کا اختیار ختم ہو جائے گا یہ باتیں وہ ہوگی ایک آدمی اندھا ہے وہ کیسے خریدے گا کسی چیز کو بھائی اندھا آدمی ہے وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا جب دیکھ نہیں سکتا تو اس کا اختیار کیا اس کو بھی خیر ہے رویت حاصل ہوتا ہے کہ نہیں حاصل ہوتا ایک چیز کو وہ خرید لیتا ہے بے, بے کر لی اس نے اس نے کہا میں خریدتا ہوں چیز کو دیکھی نہیں اس چیز کو تو اس کے بارے میں کیا ہوگا اس کو اختیار کیسے مل ملے گا کیا اس کو اختیار ملے گا یا نہیں ملے گا جی جی وہ کہا میں نے تو دیکھا ہی تھا ساری زندگی نہیں دیکھا تھا مجھے ساری زندگی اختیار ہے تو ایک آدمی اندھا ہے تو کیا وہ جو خرید و فروخت کرے گا تو وہ بھی جائز ہے وہ جائز ہے اس کو اختیار حاصل ہوگا جب وہ چیز کو خریدے گا لیکن کیسے اختیار حاصل ہوگا وہ بھی دیکھ نہیں سکتا تو اگر ایسی چیز ہے جس کو ٹچ کرنے سے پتہ چل جائے جیسے کپڑا ہوتا ہے آدمی کپڑے کو کرتے ہیں تو کپڑے کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ پہچان جاتے ہیں کپڑا کس قسم کا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ اندھا آدمی ٹچ کر کے بتا سکے کہ جی ٹھیک ہے یہ تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا وہ خیال رویت اس کا وہ ٹچ کرنے کے ساتھ ہے اور اگر سونگنے والی کوئی چیز ہے ٹھیک ہے سونگنے والی چیز تھی تو اب کیا ہوگا اس کا اختیار کیسے ہوگا وہ سونگنے کے ساتھ اس کو وہ کر لے گا تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا تو بھئی وہ ختم ہو جائے گا اگر چکھنے والی چیز تھی تو چکھ لے گا تو اس کا اختیار کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ذرا تو دیکھیے ذرا کہتے ہیں جی وہ بے الا بے اندھے کی بے و اور اس کا خریدنا جا جائز ہے خیال ہو اور اس کے لیے وائس اوکے وائس اوکے جی یجل مبی آ اس کا اختیار ختم ہو جائے گا کس طرح ویس کو تو ہوں اس کا خیال ساکت ہو جائے گا بھی این چھو لے ازا کانا یو جس سے جب وہ چیز ایسی ہو کہ پہچانی جاتی ہو چھونے کے ساتھ پہچانی جاتی ہو چھونے کے ساتھ اسی طرح بی کتو یشمہو ٹھیک ہے تو یہ کیا آ جائے گا اس کا خیال ساقت ہو جائے گا کس طرح بئیں طور بائی بائی بائی با تو کیا آ جائے گا بئیں طور اس طور پر ایں یشم کہ اس چیز کو سونگ لے ازاکانہ جب وہ چیز ایسی ہو یو رف بشم میں جب یعنی وہ پہچانی جاتی ہو سونگنے کے ساتھ اس طرح او یزو او یزو یہ اس طرح ب یزو پیچھے کے ساتھ اتف ہوگا کہ وہ اس کا اختیار ساکت ہو جائے گا ایں یزو کا کہ اس چیز کو چکھ لے ایزا کان یورف کے جب وہ چیز ایزا کانا یورف و کے جب ایسی وہ چیز ایسی ہو جانی جاتی ہو چکھنے کے ساتھ یہ تو بات ختم ہو بھائی زمین کا کیا ہوگا زمین چکھنے والی چیز نہیں ہے زمین چھونے والی چیز نہیں ہے زمین کوئی سونگنے والی چیز نہیں ہے تو اب ایک اندھا آدمی بنا آدمی تو جا کے زمین دیکھ لے گا کہ بھئی یہ جگہ لوکیشن یہ فلاں ہے ایسی ایسی تو ٹھیک ہوگی اندھا آدمی کا کرے گا تو اندھے آدمی کو یہ ہے کہ زمین کے اندر اس کو تمام صفات اس کی بتا دی جائے کہ بھئی لوکیشن یہ بن رہی ہے اس کی کارنر پلاٹ سے جی سات والا پلاٹ ہے ٹھیک ہے آگے پیچھے جو پلاٹ لگ رہا ہے وہ کس طرح ہے اس کی فرنٹ کتنی فٹ ہے ساری صورتحال بتا دی جائے اس کو سڑک سے کتنی دور بنتا ہے یہ ساری صورتحال اگر اس کو بتا دیں گے تو اب کیا ہو جائے گا اس کا اختیار ختم ہو جائے گا کیونکہ زمین ایسی چیز نہیں ہے جو چکھنے سونگنے اور اس میں ذائقے والی چیز نہیں ہے تو یہ اس کے لیے یہ ہوگا کہتے ہیں یس کتو خیا اور اس کا خیال ساکت نہیں ہوگا فل کس کے اندر زمین کے اندر فلاکارے زمین کے اندر ہتا یہاں تک کہ یوسفہ صفا یوسفہ یو سفہ یو کے بعد کیا ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے حتہ یو سفا لہو یہاں تک کہ وصف بیان کر دیا جائے اس کے لیے حتہ یوسف سفل یعنی زمین کا وصف،, وصف کیا کر دیے جائیں بیان کر دیے جائیں وہ، اچھا یہ بات ختم ہوگی اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چیز تو تھی کسی اور کی اور بیچ دی کسی اور نے جا کے ٹھیک جی جی تھی کسی اور کی بیچ کسی اور نے جا کے جیسے ہوتا ہے عمومی طور پہ لوگ بیچ دیتے ہیں تو بھائی جس نے بیچی وہ تو مالک تھا ہی نہیں تو مالک کو اختیار ہوگا مالک اگر چاہے تو کہے ٹھیک ہے جی فلاں آدمی نے میری چیز بیچ دی ہے تو میں اس بیگ کو نافذ کرتا ہوں ٹھیک ہے بی نافذ کر دے اور اگر چاہے کہ نہیں جی اس نے تو میری مرضی کے بغیر اس نے بیچ دی ہے تو میں چیز مجھے واپس کرو تو دونوں صورتوں کے اندر یہ مسئلہ بنے گا کہ اگر کر دے گا بیگ کو نافذ تو نافذ ہو جائے گی اگر واپس کر دے گا تو بی واپس ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو کہتے ہیں ممم با مل کا غیر ہی جس نے بیچ کیا کسی غیر کی ملکیت کو بغیر امر ہی اس کی اجازت کے بغیر یعنی اس نے اس کو وکیل نہیں بنایا تھا یہ بس خود ہی بیچا جا کے پھل مالک تو مالک کو بالخیا اس کو مالک کو اختیار ہوگا ان اجاز اگر چاہے تو بے کو جائز کر دے یعنی بے کے نافذ کر دے و انشا فصح اور اگر چاہے تو اس کو فصح کر دے اس کو چاہے تو پھنسا کر لیکن بھائی جائز اگر نہیں کرتا ایک چیز کو ایک آدمی نے کیا ایک کسی نے کوئی کیک بنایا تھا مالک جو تھا کیک کا وہ دوسرے آدمی نے جا کے بیچ دیا مسترنگا کر لیا خرید کے کھا بھی گیا کھا بھی گیا اب کہے گا بائی کہے گا ٹھیک ہے جی یا یہ صورتحال آ جاتی ہے کہ جی جو مشتری جو بیچنے والا تھا جو بیچنے والا تھا یا خریدنے والا جو تھا یہ دونوں موجود بھی ہوں اپنی حالت پر بھی ہوں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا تو یہ اس صورت کے اندر سے دیکھیں ذرا ولاح الجازتوں بائیں کے لیے ولاحل اجازت و لہو کے نیچے دیکھیں تین نمبر لکھا ہوا ہوگا آپ کے پاس کتابوں میں اگر اور نیچے پیچھے مال مالک کے نیچے تین لکھا ہوا ہوگا مالک کے نیچے میں کہتا تھا زمیر کو لوٹا رہے ہیں مالک کی طرف ولاحل مالک کے لیے اسے ترجمہ میں کہوں گا مالک کے لیے اجازت ہے مالک کو اجازت کا اختیار ہے ازا کان الماقود علیہ جب ماقود علیہ ماقود علیہ کسے کہتے ہیں جس چیز کی اوپر عقد کیا گیا یعنی جس چیز کی بہ کی گئی ہے جس چیز کی بہ کی گئی ہے ماقود علیہ اس کو کہتے ہیں کان الماقود علیہ باقی جب ماقود علیہ باقی بھی ہو اگر چیز وہ ہو گئی ہے کھا گئے کیک تھا اب مالک ہے ٹھیک ہے جی میں بے کو نافذ کرتا ہوں تو بھائی تمہاری مجبوری بن چکی ہے اس لیے کہ کیک تو کھا گئے ہو تو اس کو جو مالک کے اجازت ہے جب وہ چیز کیا ہو ماقو علیہ باقی ہو ول متاقدان ول متاقدانے یعنی بائیں اور مشتری بائیں اور مشتری کیا تھا جو وہ تھا بائیں اور مشتری بحال ہی ماں اپنی حالت پر بھی موجود ہوں بحال ہی اپنی حالت پر بھی موجود ہوں ایک کا انتقال ہو گیا پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ اس صورت میں وہ ہوگا تو اجازت اس وقت نافذ جو ہے نا ٹھیک ہے تو اجازت جب ہو جائے گی تو سمن اس کو مل جائے گا لیکن اگر چیز ایسی تھی کھا گیا بندہ کیک کھا گیا اب کیا ہوگا گویا کہ کسی اور آدمی نے بیچ دیا میری چیز کو تو اب کیا ہوگا اب یہ بہ نہیں ہوگی یہ بہ نہیں ہوگی کہ سمن مجھے دے دے گا وہ اس نے پچاس روپئے کا کیک تھا پانچ سو روپئے کا اس نے بیچ دیا پچاس روپے میں اب مشتری جو ہے نا وہ نے کھا بھی لیا اب وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے جی چلو کھا گیا کوئی بات نہیں مجھے پچاس روپے دے دو سمجھنے ہی نہیں یہاں پر وہ کیا آ جائے گی قیمت آئے گی پھر ادھر قیمت آ جائے گی بائی اجازت دے نہیں سکتا کیونکہ بائی اجازت دے بھی دے تو چیز تو موجود ہی نہیں ہے جب چیز موجود ہی نہیں ہے تو کس چیز کی اجازت دے رہے وہ وہ تو کھا گیا ہے اگلی بات ہوا یہ دو کپڑے ایک جیسے تھے دو کپڑے ایک جیسے تھے تو ہوا یہ کہ ایک آدمی نے ایک کپڑے کو دیکھا ایک کپڑے کو دیکھا یا دو کپڑے مختلف بھی تھے لیکن ایک کپڑے کو اس نے دیکھ لیا دوسرے کو نہیں دیکھا اس نے کہا میں دونوں کپڑے بیچ رہا ہوں آپ کو دونوں کپڑوں کی کٹھی پیک کر رہا ہوں آپ کے ساتھ एक को देख लिया एक को नहीं देखा घर आके देखा तो दूसरे को देखा दूसरे को देखा तो उसको पसंद नहीं आया वो तो अब क्या होगा इस आदमी को क्या करेंगे अब ओके دو کپڑوں کی بہ ہوئی ایک کو دیکھ لیا ایک کو نہیں دیکھا گھر آ کے دوسرے کپڑے کو دیکھا تو کیا اس کو اختیار ہے کہ نہیں ہے تو اختیار اس کو ہے لیکن اب کیا کرے گا اسی کپڑے کو ایک واپس کر دے گا کہ جی ایک کپڑا کہہ کہ کے میں ایک کپڑا رکھتا ہوں ایک کپڑا نہیں. کیونکہ بہ تو اکٹھی دونوں کپڑوں کی ہوئی تھی تو جو مشتری ہے نا وہ کیا ہے اس کو اختیار ہے کہ دونوں کو واپس کر دے دونوں کو واپس کر دے ایک نہیں واپس کر سکتا کیونکہ بیچنے والے نے دونوں کو اکٹھا سودا کیا ہے دونوں کپڑوں کا کیا کیا ہے اکٹھا سودا کیا ہے جب دونوں کا اکٹھا سودا کیا ہے تو گویا بیچنے والا بھی چار تھا کہ میں دونوں کو بیچوں گا تو اگر مشتری کو اختیار ہے کہ میں نے دوسرا کپڑا دیکھا نہیں تھا تو میں دونوں واپس کرتا ہوں آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ چلو جی ایک میں واپس کرتا ہوں ایک میں نے دیکھا تھا ایک میں ہوں نہیں نہیں نہیں دیکھیے ذرا ومن جی ومن را احد صوبائی نے جس نے دیکھا ایک دو کپڑوں میں سے ایک کو ومن را احدت جس نے دو میں سے ایک کپڑے کو دیکھا فش ترا پھر دونوں کو خرید لیا سن مارا خرا پھر اس نے دوسرے کو دیکھا جا لہو تو مشرق جائز ہے این یار کہ دونوں کو لوٹا دے میں نے بتایا نا دونوں کو لوٹائے گا ایک السلام علیکم, علیکم، وائس کے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں اور جا کے کافی عرصے بعد اس چیز کو خریدنے کا ارادہ ہوتا ہے تو خریدتے ہیں جا کے تو کیا ہوگا گھر میں نے ایک سال پہلے دیکھا تھا ایک سال بعد میں نے بغیر دیکھے وہ گھر خرید لیا کہ ہاں جی میں نے گھر دیکھا تھا تو اگر تو اس کی حالت وہی ہے جو پہلے جس طرح کا تھا اندر سے اس طرح کا ساری اس کی حالت ویسی ہی ہے کوئی زیادہ خرابی پیدا نہیں ہوئی اس کے جو کوالٹیز تھیں وہ ویسی رہیں تو ٹھیک ہے مجھے خیر رویت حاصل نہیں ہوگا لیکن اگر اس کی کوالٹیز چینج ہو چکی ہیں جیسے ہوتا ہے کہ سال تک ڈیٹوریشن ہو جاتی ہے بہت کچھ ہو گیا تو میں جب چیز کو دیکھوں گا پھر مجھے اختیار حاصل ہوگا میں کہتا ہوں جی میں خریدنا چاہتا کیونکہ میں نے سال پہلے دیکھا تھا اور وہ اس وقت تو بڑا اچھا لگ رہا تھا اب تو اس میں خرابیاں آ چکی ہیں تو اس لیے یہ جو ہے دیکھیے دیکھا سمشت راہ پھر اس کو خرید لیا بعد مدت ایک مدت کے بعد فعین کانا الصفت راہ پس اگر وہ تھی وہ چیز فہن کانا الصفت ایسی صفت پر اللتی را جیسا کہ اس نے دیکھا تھا یعنی اس کے اوساف وغیرہ ویسے ہی تھے فلا خیال ہو تو اس کو کیا نہیں ہوگا خیال رویت حاصل نہیں ہوگا وین وجدہ متغیرن اگر اس یا مت وائن وجہ متغیر اگر اس نے پایا اس کو متغیر یعنی تبدیل شدہ پایا فلاح الخیار تو اس کو اختیار حاصل ہوگا مشتری کو کیا ہوگا اختیار حاصل ہوگا ابھی کوالٹی چینج ہو چکی ہیں سال گزر چکا ہے تو یہ جو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے یہ ساری کی ساری اس کے اندر چیزیں آ جائیں گی اچھا یہ تو بات ہو گئی تھی ایک چیز اور میں بتاتا ہوں آج آپ نے ایک لفظ اور سمجھنا ہے کیونکہ میں آپ کو کچھ الفاظ آپ کو بتاتا رہتا ہوں جو آپ نے سمجھنا ہوتے ہیں ایک لفظ اپنے پاس لکھ لیں اس کو کہتے ہیں تفرق صف تفرق تفرخ تا فا را اور کاف تفرخ ہاں تفرق صف کا سواد فا خوف اور ہا تفر کے صف کا ٹھیک ہے تفرق صف کا ہاں ہاں یا آپ تفریح صف بھی کہہ سکتے ہیں تفریق صف کا تفریق صف کیا چیز کیا ہوتی ہے سفقہ کہتے ہیں معاملے کو سفقہ کسے کہتے ہیں معاملے کو مثلا ہوتا کیا تھا جب بے اور بہ ہوتی تھی تو بائے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے یہ چیز بیس روپے کی بیچی ایک چیز کو کہتا ہے کہتا ہے یہ چیز میں نے بیس روپے کی بیچی مشتری کہتا ہے میں نے بیس روپے کی خریدی تو دونوں کیا کرتے تھے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ مارتے تھے ہاتھ ہاتھ پہ مارتے سف کا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوتا تھا اس معاملے کو پکا کرنے کی بات ہوتی کہ ہاتھ ہاتھ پہ رکھا تو یہ کیا ہو گیا یہ وہ سف کا ہو گیا یہ معاملہ ہو گیا یہ اس ایک معاملہ آ رہا ہے معاملہ ایک ہے چیز بھی ایک چیز بھی ایک ہی بیچی جا رہی ہے معاملہ ایک ہے چیز بھی ایک ہی بیچی جا رہی ہے ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ دو چیزوں کی بے ہو رہی ہوتی ہے میں کہتا ہوں یہ پین اور یہ موبائل میں نے آپ کو دو سو روپے میں بیچا یہ پین اور یہ موبائل دیکھیں میں نے بھی نہیں کہا کہ پین اتنے کا موبائل اتنے کا میں نے کہا یہ پین اور یہ موبائل میں نے آپ کو دو سو کا بیچا آپ نے کہا خریدا ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ جی جب بھائی اور مشتقہ کر لیتے ہیں کہ ہتھیلی ہتھیلی پر رکھ دیتے ہیں تو کیا ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں یہ سفر یہ معاملہ طے پاگیا معاملہ طے پا گیا تو دیکھیں معاملہ ایک ہی ہے معاملہ ایک ہی ہے چیزوں کی بے کتنے کی ہوئی ہے دو کی ہوئی ہے چیزوں کی بے کتنے کی ہوئی ہے دو کی ہوئی ہے لیکن معاملہ ایک ہی ہے وہاں پہ کیا تھا معاملہ ایک تھا چیز بھی ایک تھی یہاں پہ کیا ہوا معاملہ ایک ہے چیزیں دو ہیں اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں موبائل تو رکھ لیتا ہوں اور یہ میں واپس کر دیتا ہوں آپ کو جو آپ کے پاس جو پین تھا یہ میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں بس یہ نہیں کر سکتا ہوں کیوں اسے کیا لازم آئے گا اسے تفرو کے سفقہ لازم آئے گا تفرو کے معاملے کو جو ایک ہی معاملہ کیا گیا تھا اس میں تفریق لازم آئے گی اگر رکھنے دونوں رکھیں اگر نہیں رکھنے تو دونوں واپس کریں پورے معاملے کو واپس کریں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں تفروں کے جب دونوں کو الادا ادا نہیں بیچا جا رہا بلکہ اکٹھا بیچا جا رہا ہے جیسے آج کل میں صورت حال بتاتا ہوں اگر کئی چیزیں ہوتی نا آپ کہتے ہیں فلان چیز لیں گے تو فلان چیز اس کے ساتھ آپ کو کیا ملے گی ڈسکاؤنٹڈ مل جائے گی آپ کو دو چیزیں خریدیں گے تو ٹھیک ہے دو چیزیں خریدتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ چیز مل جاتی ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں ایک چیز رکھ لیتا ہوں ڈسکاؤنٹ والی چیز رکھ لیتے ہیں یہ پانچ روپئے کی ویسے وہ چیز بیس روپے کی تھی کسی اور چیز کے ساتھ خرید رہے ہیں جیسے کہ چائے اگر آپ نے کوئی دودھ کا خوش دودھ خریدا آپ نے خشک دودھ خریدا تو آپ کو پانچ ٹی بیگ ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں جی پانچ ٹی بیگ وہ آپ کو صرف پانچ میں ملیں گے پانچ ٹی کے اور دودھ جو ہے سو روپئے کا ہے تو ٹوٹل آپ کو ایک سو پانچ روپئے میں مل گیا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ٹی بیگ رکھ ہوں پانچ روپے تو آپ نے ٹی بیگ کی قیمت بتائی تھی اور دودھ کی وہ تھی تو ویسے تو ٹی بیگ کی قیمت پچیس روپے سمجھے بنتی ہوگی تو یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے کیا لازم آئے گا تفرو کے کا لازم آئے گا دونوں کا معاملہ اکٹھا ہو رہا ہے ایک معاملے کے اندر آ رہے ہیں ایک کو رکھ لیں ایک کو واپس نہیں کر سکتے ہیں تو یہ حدیث میں منع کیا گیا تفارو کے صفقہ سے اور یہ فکا کے اندر بار بار استعمال ہوگا اس لیے اس بات کو آج ہی سمجھ لیں ہوتا یہ ہے طالب علم دورہ حدیث تک پہنچ جاتے ہیں ان کو تفرو کے سبقہ مطلب ہی سمجھ نہیں آ رہا ففرو کے صفقہ کیا چیز ہوتی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی تفرو کے سبقہ کیا ہے یعنی معاملہ چاہے دس چیزوں کی بہ ہو رہی ہے ایک ہی معاملے میں آ رہی ہے تو یہ کیا ہوگا ہم کہیں گے ایک معاملہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا الحمدللہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی یہ وہی دو کپڑوں میں سے ایک کو لے لے ایک کو واپس کر دے تو یہ تفر کے سفقہ لازم ہے دونوں کی بہ اکٹھی کی گئی ہے اگر ادہ اجازت ہو نا جیسے ہم عمومی طور پہ دکان پہ جاتے ہیں چار کپڑے خرید لیتے ہیں تو بھئی ہر کپڑے کی زیادہ قیمت ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ کپڑا اتنے کا ہے یہ کپڑا اتنے کا ہے یہ کپڑا اتنے کا ہے یہ کپڑا اتنے کا ہے آپ کہتے ہیں یہ, یہ دو گز دے دیں یہ چار گز دے دیں یہ پانچ گز دے دیں وہ تو معاملہ ادا زیادہ ہو رہا ہے ہر ایک کا چوری کی چیز کو بیچ دیا تو وہ تو مالک ہی نہیں تھا نا ٹھیک ہے اور ایک چیز اور ہوتی ہے اگر کسی کوئی چیز مالک نہیں ہے دوبارہ کوشچن بھیجے میں نے مجھ سے ڈلیٹ ہو گیا کوشچن چوری کی چیز کے بعد دوسرا کوشچن کیا تھا ٹھیک ہے ہاں جس کی چیز تھی وہ واپس لے سکتا ہے نا چوری کی چیز جو بیچی گئی ہے تو مالک تو تھا ہی نہیں اچھا ایک اور لفظ بھی سمجھے وہ کہ میں نے ریکارڈنگ کے اندر نہیں وہ کیا اس کو ریکارڈنگ میں نے بند کر دی اس کو کہتے ہیں بے فضولی تو اب وہ آگے بیچ دیا لیکن واپس تو کرنا ہے اسی اصل مالک کا اس کو کہتے ہیں بے فضولی فضولی فضول ٹھیک ہے بے فضولی نکاح فضولی بھی ہوتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نکاح فضولی نکاح فضولی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کا نکاح پڑھا دیتا ہے ہی نہیں ہے اس کو جس کا جن کا نکاح پڑھاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ان کا نکاح کروا دیتا ہے کہتے ہیں نکاح فضولی اس طرح ہی بے فضولی بھی کسی کہیں گے کہ جی اس کی چیز چیز نہیں تھی اور اسے جائے کیا کر دی چیز کو بیچ دیا تو ایک تیسرے آدمی نے بیچ دیا معاملے کو اس کا وہ مالک تھا ہی نہیں اس کو کہتے ہیں بے فضولی کہتے ہیں ہو جائے گی جی بات امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ پھر ہم کل بابو خیال عیب پڑیں گے عیب نکل آنے کی وجہ سے اگر چیزوں میں عیب نکل آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے فضولی فضولی کا مطلب یہی ہے نا کہ ایک آدمی وہ ہے کہ مالک نہیں تھا نا مثلا تیسرے آدمی نے بیچ دیا جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے اس کہتے ہیں بے فضولی نکاح فضولی کیا ہوتا ہے ہاں فضولی پڑھا نہیں تھا نکاح فضولی آپ لوگوں نے ایک آدمی کا کر ہے کسی اور کا نکاح نکاح کروا دیتا ہے جا کے جب نکاح کروا دیا تو اب وہ کیا کرے گا یا کیا کرے اختیار اگر اختیار دے دے گا تو ٹھیک اس کا نکاح ہو جائے گا اگر وہ نہیں دے گا وہ کہتا نہیں کہ میں نہیں مانتا اس کو تو نکاح نہیں ہوگا ایسے ہی بہ کے اندر بھی جیسے کہ مالک اگر کہہ دے گا کہ میں اجازت دیتا ہوں بہ کو تو بہ ہو جائے گی اگر وہ کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا تو بہ ہوگی اس کو کہتے ہیں فضولی بے فضولی یہ ٹھیک ہے جی بس آج اتنا ہی باقی انشاءاللہ پھر کل کریں گے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں بھائی مر جائے تو ہوں اس کی اجازت کے بغیر کی گئی تھی نا تو بیف تو پھاسے ہو گئی نا معاملہ ہی ختم ہو گیا نا اس کی تو بہ نے اجازت نہیں دی نا تو اس لیے جو ہے السلام علیکم السلام مائک فری ہے جی